شگفتہ مزاج شاعر اپنی شگفتگی دکھا کر چلے گئے لطفے بہار بن کے لبھا کر چلے گئے دوستوں دنیا آنی جانی ہے جو یہاں آئے گا اس کو جانا ہی ہے مائک پر آئے یا اسٹیج پہ کہیں آئے محترم آئے اپنا کلام سنا کر چلے گئے چلاؤ تیر جو بہتر تیرے کمان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے حضرات جس جی عجیم شخصیت کا آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں اب ان کی تقریر کا سماعت آفتاب تازہ پیدا وطن گیتی سے ہوا آسماں ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں ان سے میری گزاری سے کیوں میں آکر کر دلجمائی سے بیٹھے اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے آپ کے محبوب و مطلوب خطیب رونے کے اسٹیج ہی ہیں جن کی تقریر سے یقیناً حضرات کے قلوب کو سکون اور ایمان کو تسلی ملے گی حضرت کی دہلیز پہ دس بستہ کھڑا ہوں اور اس کے ساتھ یہ شیر عرض کرتا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں میری مراد حضرت الوستاد مولانا محمد جرجی صاحب سرازی ناظم جمیت علیہ حدیث اٹاوا یو پی سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فوناعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذلله ومن يضللهم فلا هادي له واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فاين خير الحديث كتاب الله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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون إلا أنفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا یکزبون عبش رحلی صدری لتم مل نسانی علما ہم تو ثنا تعریف و توصیف کی رعای و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزوار ہے جو احکم الحاکمین مین ہے جو رب العالمین ہے جو خالق کائنات اور جو ذات کل الشعین قدیر ہے جس نے ہماری ہدایت کا کامیابی و کامرانی کا کے لیے سرزمین پر بے شمار پیغمبروں کو مبوض فرمایا اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہم اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ علمین تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نشاطر فرما احمد مصطفی محسن انسانیت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مسلم وسلم بارک علیہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے دوسرے رکو کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے خطب مسنونہ کے بعد تلاوت کی ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ڈینجر کوالٹی کا تذکرہ کیا ہے بہت ہی خطرناک قسم ہے انسانیت کی جس کو منافق کہا جاتا ہے انسانیت کو ہم تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تین حصوں میں تقسیم ابوال کلام آزاد نے انسانیت کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے پہلی قسم کا تعلق ایمان والوں سے ہے اہل ایمان سے اور دوسری قسم کا تعلق اہل کفر سے ہے اور یہ دونوں چیزیں واضح ہیں مومن کون ہے کافر کون ہے یہ دونوں چیزیں واضح اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی سے پہنچا ہے تو وہ انسانیت کی سب سے خطرناک جو قسم ہے منافق اس قسم کے لوگوں سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے ابو لہب اور ابو جہل یہ کھلے ہوئے دشمن تھے لیکن ان دونوں سے بھی بڑھ کر اسلام کو اندر ہی اندر سے نقصان اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ رئیس المنافقین عبداللہ اللہ ابن اوبے جس کی شرارت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ اسلام ہی کی چادر کو اڑے ہوئے اسلام ہی کا لبادہ اڑے ہوئے اس نے پوری کائنات کے مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ جیسی پاک صاف عورت کے اوپر بھی زنا کی توہمت لگائی اور جس نے بھرے مجمے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اس گالی کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا چلو ہم مدینہ واپس جائیں گے مدینہ میں پہنچنے کے بعد ہم میں سے جو سب سے بڑا عزت والا ہوگا یعنی عبداللہ ابن اوبین نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عزیز کہا عزیز ہی نہیں آج کہا سب سے بڑا عزت والا مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے بڑے زلیل کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دیں اپنے آپ کو عزیز اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ذلیل کہا اور تعجب یہ ہے کہ اس نے یہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر اور اسلام کی چادر پہن کر اس نے اسلام کو نقصان پہنچا بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا بہت آسان ہے اس قسم کی باتیں کہہ لینا لیکن تصور کیجئے کہ وہ نبی کے ساتھ آتا ہے جنگ میں شریک بھی ہو رہا ہے ملتا بھی ہے آپ سے مسافر اور معانقے بھی ہو رہے ہیں ہم درد بنا ہوا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ محمد نے سوائے جنگ کے دیا کیا ہے کیوں اپنے عزیز بیٹوں کو قربان کر رہے ہو محمد کی باتوں میں آ کر چلو ہم مدینہ میں واپس جائیں گے تو مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے بڑا عزت والا ہے تم لوگوں کے درمیان یعنی میں سب سے بڑے زلیل کو محمد رسول اللہ کو یہاں سے نکال دے اس قسم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے دوسرے رقو میں الگ سے کیا ہے پہلا رقو آپ اٹھائیے سورہ بقرہ کا اس میں انسانیت کی دو قسموں کا تذکرہ لے کفر وحلے ایمان کا دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پہلے رکو میں کر دیا لیکن دوسرے رکو میں منافق نفاق کس کو کہتے ہیں اور منافق کون ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دوسرا رکو الگ سے دوسرے رقو میں اس قسم کا تذکرہ کیا پہلے رکو آپ پڑھ کے دیکھیے الفلام اکثر مفسرین نے یہی لکھ دیا ہے اللہ و بمراد ہی زالک. اللہ ہی اس کے معنی اور مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے زالک الکتاب الار بفی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون نسلات یہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی گئی ہے بلا شک و شبہ صحیح ہے یعنی اس کتاب کے اندر شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے حدل <تصفيق> <تصفيق> <خدالل> المتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے دیکھیے ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کتاب کن لوگوں سے کے لیے ہدایت ہے اللہ ہودل متقین یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے سوامی دیا نرسوتی کی طرح کوئی آدمی اعتراض نہ کرے کہ صرف متقیوں ہی کے لیے یہ ہدایت ہے پھر جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں یہ کتاب ان کے لیے ہدایت نہیں قرآن دوسری جگہ چیختے ہوئے اعلان کر رہا ہے یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے حد الناس یہاں اللہ رب العالمین نے کہا حد المتقین یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اللہ دین بلغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے غیب پر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی مانتے ہیں جنت کو دیکھا نہیں پھر بھی ایمان ہے جہنم کو دیکھا نہیں پھر بھی ایمان ہے فرشتوں کو دیکھا نہیں پھر بیما ہے جو چھپی ہوئی چیزوں پر جو غیب کی چیزوں پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے وہ یقین <الصلاة> اور جو نماز قائم کرتے ہیں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ اما رزقنا فکون اور اللہ نے جو رزق اتارا ہے جو روزی اتاری ہے جو, جو چیزیں دیے ان حلال رزق میں سے اللہ رب العالمین نے جو نوازا ہے یہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور آپ پڑھتے جائیے پورا ہے ایمان کا تذکرہ جو ہم نے اے نبی آپ کی اوپر یہ کتاب اتاری ہے قرآن جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جو ہم نے کتابیں نازل کی تورات زبور انجیل وغیرہ یہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ بلاخرۃ اور جو قیامت کے دن کی اوپر یقین رکھتے ہیں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور اتنا کام کرنے والے یہ کون ہیں الای کا اللہ رب یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں وہ الای اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں کا هم المفلحون اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے یعنی یہی مومن ہیں یہ اہل ایمان کا اللہ رب المین نے پہلے رقو میں کیا اب آئیے اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری قسم کا تذکرہ کر دیا کافروں کا تذکرہ کیا جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ کبر جن لوگوں نے کفر کیا علائی ہم ان تونظرم تو آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں آپ کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں سوا ہم انضر تو ہوں امل آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا من یہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ کلو قلوبہم یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ جب اللہ ہی نے کسی کے دل پر مہور لگا دی ہے وہ ایمان نہیں لا سکتا ہے تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے یہ ایک الگ بحث ہے ختم اللہ کلو قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہور لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے آگے بہت بڑی بات وہ اعلی اب اور ہم ان کی وی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں کوئی چیز پردہ ڈال دیا جائے تو آپ کہاں بیٹھے مجھے دکھائی نہیں دے گا سامنے اگر پردہ ڈال دی جائے حقیقت ان کو نظر نہیں آ رہی ہے اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے ہیں حقیقت کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے ایسا ہوتا ہے آنکھیں کبھی کبھی بند کر دی جاتی ہیں جس کو ہم نظر بند بولتے ہیں کبھی جادوگر کو آپ نے دیکھا ہوگا تماشا دکھاتا ہے مداری بن کے آتا ہے بہت سے لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں اور وہ مٹی اٹھاتا ہے کیا ہے ہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں مٹی ہے مٹھی بند کی کچھ پڑھا پھونکا اور مٹھی کھول کے دکھائی تو وہ روپیہ بنے رہے ہیں, اور آپ تاج رہے ہیں. بنگال جائیے, آپ مٹی ہے ر نہیں ہے اگر وہ جادوگر مٹی کو روپیہ ہی بنانا جانتا ہوتا تو تماشا ختم کرنے کے بعد کٹورا لے کر پیالہ لے کر ایک ایک روپے کی پھر بھیک نہ مانگتا اگر وہ روپیوں ہی کو اگر وہ مٹی کو روپیہ بنانا جانتا ہوتا تو پھر اس کو ایک ایک روپئے کے لیے بھیک مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اس نے اپنے جادو سے سہر سے ہماری آنکھیں بند کر دیے ہمیں وہ مٹی نظر نہیں آ رہی وہ روپیہ نظر آ رہا ہے بس ایسے ہی اللہ نے حقیقت کیا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پردہ ڈال دیا ہے ان کو حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہے حضرت موزہ السلام تو سلام گزر رہے ہیں فرعون کے ہواریوں نے جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین کے اوپر ڈالی وہ رسیاں صاف بن گئی حالانکہ وہ صاف نہیں وہ رسیاں ہی تھی لیکن وہ سانپ بن گئی حضرت موسا علیہ اللہ تو سلام جیسے پاک اور متحر رسول کو بھی وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی اور حضرت موسا ڈرنے لگے اللہ نے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ رسیاں ہیں سانپ نہیں ہیں جو تم سانپ سمجھ رہے ہو اگر یہ اپنا جادو دکھا سکتے تو میں نے بھی تجھے معجزہ دیا ہے تو اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر مار وہ از بن جائے گا حضرت موسا نے جو لاٹھی زمین کی اوپر ماری تو وہ سانپ نہیںا بن گیا اور اس نے سارے کے سارے سانپوں کو نگل لیا تو جادو ہوتی ہی ایسی چیز ہے کہ کسی کی آنکھ کو بھی بند کیا جا سکتا ہے ابھی کلکتہ شیتان پیدا ہوا ہے. اس نے جانتے ہو کیا کیا آپ تعجب کریں گے چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے بہت چھوٹا سا قرآن کمپیوٹرائز قرآن کو لے کر پیر کے تلوے کے نیچے یہاں رکھا اور چالیس دن تک اس نے اسی قرآن کو پیروں سے روندا اسی کو پہن کر لیٹرین کیا اسی کو پہن کر پیشاب کیا اور بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے اس نے چالیس دن تک نمازیں پڑھی مسئلہ اور لائن لگی ہوئی ہے اس کی اس کے پاس عورتوں کی مردوں کی یہ کچھ لکھ کے دیتا ہے نقش وغیرہ بنا کے دیتا ہے بس گلے میں ڈال لو اور وقتی طور پر ہوتا ہے کچھ فائدہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں دیکھو اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے ہم نے گلے میں پہنا اور فائدہ ہو رہا ہے پندرہ بیس دن کے بعد جو اتارا اس نے گلے سے شیطان نے پھر حملہ کیا یہ کہتا دیکھو اللہ کے کلام میں کتنی طاقت تھی میں نے اتارا تب پھر شیطان نے حملہ کیا دونوں طرف سے اس کا عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے راج کی زندہ ہے قرآن اگر کوئی غیر مسلم جلائے آپ تعجب کریں گے کہ دلی کے اندر کیا ہوا تھا اگر آپ قرآن کریم کو کوئی غیر مسلم جلائے تو ہنگامہ ہو جائے گا نہیں قرآن کی عزت اور قرآن کا احترام اور یہ مسلمان قرآن کو اپنے پیروں سے روند رہا ہے مجال نہیں آپ اس کے خلاف بول سکتے ہیں ایک آواز بھی نہیں اٹھا سکتے کلکتہ کی سرزمین پر ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے ان کو حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہے والم عذاب ناظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دیکھیے اللہ تعالی نے کافروں کے لیے کیا کہا ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ انسانیت کی دو قسموں کا تذکرہ اللہ نے پہلے رکو میں کر دیا یہ مومن ہیں یہ کافر ہیں دم الادم یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے غیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے نماز قائم کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ کی راہ میں رزق اللہ نے دیا اس میں زخر کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور اللہ کی نازل کرتا کتاب قرآن اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں یہ کتاب ان کے لیے بھی ہدایت جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں یہ کتاب ان کے لیے بھی ہدایت ہے اولائک الہدم مربب یہی بولو گے جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں وہ اولائک هم المفلحون اور یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں یہی بولو گے جو کامیاب ہونے والے ہیں یہ تو اہل ایمان کا تذکرہ کر دیا اور یہ کافر اے نبی اپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے ان کی کے کانوں پر مہر لگا دی اور اللہ نے ان کے سامنے پردے ڈال دیے ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ حقیقت کیا ہے صحیح اسلام کیا ہے صحیح چیز کیا ہے قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کیا ہے یہ ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے ان کافروں کے لیے ایک بڑا عذاب ہے دو قسموں کا تذکرہ کرنے کے بعد تیسری قسم جس سے ہمیں چوکننا رہنا ہے آدمی کھلا ہوا دشمن ہے اس سے ہم ہر وقت چوکننا ہیں لیکن ہمارے ہی ساتھ رہ کر ہماری ہی پارٹی میں رہ کر ہماری جڑے کاٹے اس انسان کو ہمارے سماج و معاشرے میں کہا جاتا دوگلا اس کو کہا جاتا ہے دوگلی پالیسی اپنا راضی رہے رحمان خوش رہے شیطان اللہ بھی راضی رہے شیطان بھی خوش رہے یہ گروہ بھی ہمارا اس کو آج کل کہتے ہیں سیاست سیاست ہے یہ ہم تمہاری پاس بھی آئیں گے ہم تمہارے پاس اس کا اب ایک موجودہ دور میں نام رکھا گیا نیوٹل ہم بالکل نیوٹل ہیں. ہم نہ فیور میں نہ کیا کیا من لوگوں میں سے کچھ تمہیں سے بھی ملیں گے وہ مین اناس نے منتویزیا کچھ ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے میں یقول ہوا منا جو اعلان کریں گے ڈنکے کی چوڑ پر ہم تو اللہ پر ایمان لائے وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ہم قیامت کو مانتے ہیں یہ چلا کہ انسان کی دو زبان ہے ایک دل کی زبان اور ایک منہ کی زبان یہ ان کی منہ کی زبان کہہ رہی ہے کہ ہم مومن ہیں اللہ پر اور قیامت پر رسول پر ہمارا ایمان ہے لیکن ان کے دل کی زبان نہیں بول رہی ہے یہ دل سے مومن نہیں ان کی ایک شاطرانا چال کیا ہوگی معلوم ہے ان کی ایک پہچان کیا ہے جب یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ہی مان لائے ہیں جب یہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کالو امنا ہم تو مومن ہیں وحزا کے بارے میں ابوال کلام آزاد نے لکھا ہے اپنے ساتھیوں کے پاس جب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان معم ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو وہاں ان کی پولے لینے کے لیے گئے تھے اور تم کو ہم ان کا راز بتانے اور تمہارے پاس جب ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ان کا راز لینے گئے تھے اور ان کو تمہارے سامنے کھولنے کے لیے ہم تو ایمان والا ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے ہاں ان کی پہچان ہے جمعے کے دن سات دن مسجد میں ان کا چہرہ نہیں دکھے گا جمعے کے دن پہلی صف میں آگے بیٹھے گا ظاہر کریں گے ہم مومن ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سات دن تک یہ بے نمازیوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں لین دین کرتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں ان کی وہی صفت ہے کالو امنہ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ اور جب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ویدوں کے منتر انتر میں نہیں پڑوں گا بہت پریشر ہے میرے اوپر ہاں صبح ہی سے کہہ دیا گیا کہ نہیں صاحب آپ کو پڑھنا نہیں ہے کل دیکھیں گے موقع لگا تو صاحب کا تمہارے ساتھ ہیں یہ ان کی پہچان ہے اچھا پھر ایسا کرتے کیوں ہیں جب یہ مومن نہیں ہے تو مسجدوں میں کیوں آ رہے ہیں جب یہ مومن نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں جب یہ مومن نہیں ہے تو ہمارے ساتھ شہری کیوں کرتے ہیں افطار کیوں کرتے ہیں جب یہ مومن نہیں ہے تو ہماری مسجدوں میں آ کر ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں منو ایسا کر کے وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں مومنوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں ان کی لمبی داڑیاں ان کے نیچے کرتے ان کے اونچے پیجامے ان کے ہاتھوں کی تسبیحیں دیکھ کر دھوکا مت کھا جانا ہاں ان کے لباس ان کی عبادتیں اور ان کی ریاضتیں آئے رسول آپ کو خوش کر دیں گی سورہ منافق سورہ منافق پڑھیے ان کے لباس آپ کو خوش کر دیں گے ان کے چہرے ان کے مہرے آپ کو خوش کر دیں گے یہ ایسا کس لیے کر رہے ہیں سب سے اگلی صف میں نہیں نہیں منافق نہیں ہو سکتا یہ دوسرا آدمی نہیں ہوتا یہ تو ہمارے ہاں آتا ہے ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ اڑتا بیٹھتا کاروبار کرتا ہے اللہ نے کہا کہ کچھ ایسے ملیں گے جو کہیں گے ہم ایمان لائے اللہ پر قیامت پر لیکن اللہ ان کی کلئی کھول رہا ہے لیکن یہ مومن نہیں ہے من وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکا دیں اور مومنوں کو دھوکا دیں حالانکہ اللہ کو دھوکا یہ دے نہیں سکتے اور مومن ان کے دھوکے میں آ نہیں سکتے مومن کیسے دھوکے میں آئے گا کبھی ہو سکتا ہے یار ہم پانچو ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تاجر بھی پڑھتے ہیں اور یہ آدمی صرف جمعے جمعے پڑھتا ہے جب یہ بھی مسلمان اور ہم بھی مسلمان جب دونوں برابر ہے تو ہم کو کیا ضرورت ہے تحج میں اڑنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی جب یہ جمعے جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے جب یہ بھی مسلمان ہے اور ہم پانچوں وقت کی پڑھ رہے ہیں تحج کی پڑھ رہے ہیں تب ہم مسلمان ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے جیسا یہ کر رہا ہے کیونکہ مسلمان تو ہم جمعے جمعے نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہے تو پھر ہم ایسا ہی کریں گے نہیں جو سچا موبن ہوگا وہ ان لوگوں سے دھوکے میں نہیں آئے گا جو حقیقی مومن ہوگا وہ اس جمعہ جمعہ نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر وہ دھوکے میں نہیں آئے گا اللہ کو یہ دھوکا دے نہیں سکتے مومنوں کو یہ دھوکا دینا چاہے تو جو سچا مومن ہوگا وہ دھوکے میں آ نہیں سکتا وہ ایسا کر کے اللہ کو نہیں مومنوں کو نہیں بلکہ اللہ بیان کر رہا وا ما یخدعون الا انفسهم بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں وا ما یشعرون ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کہ اللہ مومنوں کو ہم کو مسلمان یہ یہ ان کو کو کو کو نہیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں دوسروں کو نہیں دے رہے اور ایسا کس بنیاد پر فضاد ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے ابوال آزاد نے اس کی تشریح میں لکھا ہے شک کی بیماری فی کلو بھی ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں پتا نہیں یہ ملا مولوی چلاتے چیختے رہتے ہیں. جہنم ایک ہزار سال تک جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی پھر سال تک جلائی سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک جلائی گئی تو سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک جلائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی اور آج بھی کالی ہے سیاہ ہے اور سوراخ بھی جہنم سے کھول دیا جائے سوئی کے سوراخ کے برابر تو اس سے جو گرمی نکلے گی اس سے ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے پتا نہیں یہ ملا مولوی جو چیختے رہتے ہیں ایسا ہے بھی نہیں مریں گے تب دیکھا جائے پتا نہیں عذاب قبر ہوگا بھی یا نہیں عذاب قبر فرشتے مارتے گرج یہ وہ پتا نہیں ہے بھی کہ نہیں یہ مریں گے تب دیکھا جائے گا ہمیں یقین نہیں ہے ہم مانتے ہیں کہ زاو قبر ہوگا مانتے ہیں جہنم ہے اس لیے کہ میرے باپ دادا مانتے چلے آئے لیکن یقین نہیں ہے اگر یقین ہوتا تو میں آپ سے کہتا ہوں دنیا کی آگ میں ذرا جمپ لگا کے دکھاؤ آپ دنیا کی آگ جل رہی ہے جمپ لگائیں نہیں لگا سکتے کیونکہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جل جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ آگ ہم کو جلا کر راک کر دے گی آپ آگ میں جمپ نہیں لگاتے ہیں اس آگ میں اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہو جائے جتنا دنیا کی آگ سے جل جانے کا یقین ہے اگر اتنا ہی جہنم کے بارے میں یقین ہو جائے تو اللہ کی قسم کوئی بھی مسلمان وہ گناہ نہ کرے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں تو جہنم میں لے جانے والے آج جہنم میں لے جانے والے گنا ہم اس لیے کر رہے ہیں جہنم ہے لیکن دل سے نہیں ہم مانتے ہیں ہم دل سے اس کا یقین نہیں کرتے ہیں ہاں یہ وہی حیثیت ہے ہماری کہ ہماری زبان تو کہتی ہے کہ اللہ ہے رسول ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور رسول کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی ہم مانتے تو قیامت آئے گی ہم مانتے تو کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گی ہم مانتے تو ہیں کہ جنت جہنم ہے لیکن نہیں ہے اگر یقین ہوتا تو آج ہم وہ کام نہ کرتے جبکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ایک لمحہ لمحے کی تشریح اللہ اپنے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا اور ابوال کلام آزاد نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ لمحہ سیکنڈ سے بھی ہلکا ہوتا ہے سیکنڈ پھر بھی بہت دیر کا ہوتا ہے لیکن لمحہ اس سے بھی زیادہ ہلکا ہوتا ہے سیکنڈ سے بھی کم ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس کو جہنم میں ڈال کر نکال لیا جائے اور پھر اس آدمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے جو ایک سیکنڈ جہنم میں جل کے آیا ہے ایک سیکنڈ کے بعد نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو امام کائنات فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک سیکنڈ کی گرمی برداشت کرنے کے بعد جب وہ دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو دنیا کی آگ اس کو اتنی ٹھنڈی نظر آئے گی کہ اگر وہ سونا چاہے تو آرام سے اس کو نیند آ جائے گی اس آگ کا یہ عالم ہے جس کو یقین نہیں ہے مانتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں اتنی ٹھنڈی قلو اللہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے تو اللہ نے اور بیماری بڑھا دی جتنا شک کرو گے اور, اور شک میں پڑے رہا اور شک کا علاج نہیں یہ تو اللہ کا اصول ہے یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ جب اللہ ہی نے بیماری بڑھا دی ہے تو اس میں بندے کا قصور کیا ہے بہت سے لوگ اس قسم کے سوال کرتے ہیں بھول صاحب میری تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے جب چوری کرنا بھی لکھا ہے تو جب اللہ ہی تو چوری کروا رہا ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا پوری آپ پڑھ جائیے تقدیر کی بحث اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سنائی کے اندر ساری چیزوں کا جواب آپ کو مل جائے گا یہ وقت وہ نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کا اصول ہے ان اللہ اقبال نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جو قوم خود نہیں بدلتی اللہ نہیں بدلتا میرا دروازہ چھوڑ کر تم جہاں جاؤ گے دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے میرا در چھوڑ کر تم جہاں جاؤ گے اس سے مانگنے کے لیے حاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے میرا در چھوڑ کر تم جہاں جاؤ گے نہ ہم اسی کے اوپر تمہارے ایمان کو اور زیادہ کر دیں گے چار سال پانچ سال مسجد میں آ کے بیٹا ہے اللہ سوال ہے بیٹا نہیں مل رہا ہے ایک بار کہیں گیا ہم نام نہیں لیں گے بڑی مقدس جگہ ہیں وہ ان کا نام لینے سے پہلے وزو بنانا پڑے گا بڑی مقدس جگہ ہم نام نہیں لینا چاہتے ہیں. ذرا تصور کیجئے ایک بار کہیں گیا اور وہاں سے آیا بیٹا ہو گیا کہا ہوں. اب اس کا سے, نہیں ملتا. یہاں سے ملتا ہے. ہم تمہارے ایمان کو اس کی اوپر اور زیادہ بڑھا دیں گے فزادہم اللہ مرضا ان کے دلوں میں شکی بیماری ہے اللہ نے وہ اور زیادہ بڑھا دیا وہ بیماری کو یہ تیسری قسم جو ہوتی ہے یہ منافق کی قسم ہے جو کہتی ہے ہم اللہ پر ایمان لائے قیامت پر ایمان لائے اور نماز بھی پڑھیں گے ہمارے ساتھ آئیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے سب کچھ لیکن اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اگر کوئی پہنچائے گا تو یہی قسم پہنچائے گی اور ایسا ہوا عبد اللہ ابن ابے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں آیا کرتا تھا اور ان منافکوں کو دیکھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے مجلسوں میں تو صفوں کو چیرتے ہوئے چیرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور کچھ تو آئے ایسے منافع کی کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور کہتے تھے alaykum, انہوں نے اسلام نہیں کہا, نہیں کہا, alaykum, اللہ کے نبی کو سمجھ میں آ ان کا جملہ کہ یہ کیا کہہ رہے آپ نے فرمایا وعلیکم کے معنی ہوتے موت ہو تم السلام علیکم برباد ہو جائیں آپ موت ہو آپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کہہ رہے السلام یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو اللہ کے نبی نے سن لیا یہ کیا کہہ رہے آپ نے فرمایا کم صرف اتنا تم پر ہو بڑا کتنے بڑے جواب القلم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر انداز میں آپ نے جواب دے دیا بہت ہی اگر نے سلام کہا ہے تو تجھ پر سلامتی ہو اور سام کہا ہے تو تجھ پر موت ہو جو توں نے کہا ہے وہ تجھ پر ہو اما عائشہ کو تھوڑا غصہ آ گیا ہجرے میں بیٹھی تھی انہوں نے سن لیا یہ یہودیوں نے کہا منافق ہونے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ تو انہوں نے اندر سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود اللہ آئے تم پر موت ہو اور اللہ کی لانت ہو میرے شوہر کو کیوں مارے ڈال رہے میرے شوہر کے ساتھ یہ موت کی بتوبہ کیوں دے رہا تم پر موت ہو, ہو. آپ نے فرمایا عائشہ تم نے زیادتی کر دی ہے ان کے ساتھ ایسا باخلاق رسول کائنات کے پردے پہ پر تلاش کرو گے اتنی بڑی مہان اور اتنی بڑی شخصیت آپ کو نظر نہیں آئے گی اس موقع پر بھی انصاف کا تقاضا کیا تھا اس نے کیا عائشہ تم نے زیادتی کی ہے ان کے ساتھ کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہا کیا کہا کہا انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ اے رسول آپ پر موت ہو موت کا لفظ استعمال کیا آپ نے کہا عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا میں نے کہا والی کم تم پر ہو تم نے لعنت اللہ کا جملہ زیادہ کر کہ ظلم کیا ہے بدلہ بدلہ برابر ہونا چاہیے میں لے چکا تھا تم نے کیوں لیا ہے تم نے کیوں کہا جاؤ معافی مانگو اور اب عائشہ کو پردے کے اندر سے معافی مانگنا پڑے گی ایسا باخلاق رسول میرے بھائیو کائنات کے پردے پہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ وید احمد پورش مہان ترتاد وہ اتنا بڑا مہان مہان جس کے مح... جس کے اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کائنات کے اندر کوئی ہوگا ہی نہیں انسانیت کے اندر اتنا بڑا مہان پروش ہوگا اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں تاکہ ما مہانا اس کے برابر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا وروڑ تپس اللہ کی بہت تپسیا اور عبادت کرنے والا ہوگا کہیں کہیں آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں منتر اب بھائی ہم لوگ اسی لائن کے آدمی ہیں اس لائن کے آدمی کو جب اس سے روکو گے تو ظاہر بات کیا ہوگی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ورڑ یہ کتنا مہان اللہ کے نبی صلی اللہ فوراً کہہ دیا اور پھر منافع کو دیکھیے آپ آ ہا ہاں قرآن کس طریقے سے بیان کر رہا اللہ الہا الہا منافق وہ ہوتا ہے جو شک و تجزم میں پڑا رہتا ہے پتہ نہیں یہ راستہ صحیح ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے وہ بےچارہ کہتے ہیں نا نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یہ ہوتی ہے منافق کی مثال وہ بےچارہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے وہ اسی شک و میں مر جاتا کہ یہ صحیح کہ یہ صحیح یہاں یہ یہ جاؤں کہ یہاں جاؤں عربی زبان میں منافق کا لغوی معنی بھی یہی ہوتا ہے منافق کا لغوی معنی ہوتا ہے جنگلی چوہے کا ایک سوراخ سے نکل کر دوسرے سوراخ میں داخل ہونا اور دوسرے سوراخ سے نکل کر پھر پہلے سوراخ میں آنا یعنی یہ لیفٹ لائی لیفٹ کرتے کرتے مر جانا جیسے اس چوہے کو سکون نہیں ملتا کہ یہ سوراخ میں ہم رہیں تو زیادہ آرام ہے کہ اس میں رہیں تو زیادہ آرام ہے وہ آخر مر ہی جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ متعین نہیں کر پاتا ہے بس یہی منافق کی حالت ہے اللہ کے رسول نے اس کی بڑی مثال دی ہے اور بڑی خطرناک مثال دی ہے منافق کی مثال المنافکی مر رہا مر رہا اللہ کے نبی مثال کیا دی ہے حدیث ہے کہ منافق اس پریشان بکری کی طرح ہوتا ہے بکری جب گرم ہوتی ہے تو اس کو بکرے کی تلاش ہوتی ہے کی مثال اس بکری کی طرح دی ہے اللہ کے نبی نے کہ اس گرم اس پریشان بکری کی طرح ہے یہ منافق جو بکروں کے دو ریوڑ میں پھنسی ہوئی ہے اپنی پیاس بجھانے ادھر جائیں یا ادھر جائیں وہ سکون نہیں پا رہی ہے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی یہی منافق کی حالت بتائی اللہ کے رسول نے کہ اس کو سکون نہیں ملتا ہے کہ یہ صحیح کہ یہ صحیح ایسے ہی نہیں منافق کی مثال گنا ڈالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کرے گا تو منافق یہ کرے گا تو منافق یہ کرے گا تو منافق سیرت ابنشام کے اندر علامہ ابنشام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ذرا تصور کیجئے اس واقعے پر حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں آپ نے سلام پھیرا جیسی آپ نے سلام پھیرا السلام علیکم و اللہ نماز فجر کی ہے السلام علیکم اللہ السلام علیکم و اللہ, اللہ, اللہ, اللہ چہرہ کی طرف کیا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی تھی دیر سے آیا ہوا تھا ایک رکات تو اس کو مل گئی ایک رکعت اس کی فوت ہو گئی تھی وہ کھڑا ہو کر اپنی اس رکعت کو پورا کرنے لگا حضرت عمر فاروق نے جب اس آدمی کو دیکھا کہ ایک رکات پوری کر رہا ہے آپ دیکھتے گئے جب دیکھتے ہوئے یہ پتا چل گیا آپ کو کہ اس کی ایک ہی رکاوت چھوٹ گئی آپ نے اپنی خفیہ سی آئی ٹی والے کو اشارہ کیا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا اور باہر نکلے حضرت عمر نے اس سی آئی ٹی کے شخص اس آدمی سے کہا کہ اس آدمی کی جس کی ایک رکاط فوت ہو گئی تھی اس کا نام اپنی ڈائری پر نوٹ کر لو اور کل اس کے اوپر نظر رکھنا کل بتاؤ مجھے کہ یہ دیر سے آتا ہے یا جلدی آتا ہے پھر پرسوں بھی اس کی اوپر نظر رکھنا سی آئی ڈی کے شخص نے اس آدمی نے کہا جس کو عمر فاروق نے سی آئی ڈی بنایا تھا کہ اے امیر المومنین میری نظر اس آدمی کے اوپر بھی رہتی ہے یہ بڑا نیک اور شریف آدمی ہے ہمیشہ برابر پابندی کے ساتھ آتا ہے اور جلدی آتا ہے جماعت سے پہلے ہی آتا ہے آج کوئی بات ہو گئی ہوگی قزاء حاجت پیشاب و پائکھانے کی میں چلا گیا ہوگا یا کوئی اور ضرورت سامنے آ گئی ہوگی جان بوجھ کر لیٹ ہی ہوا ہوگا آیا امیر المومن اس کا نام ڈائری پہ مت لکھوائیے اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آدمی صحیح ہے حضرت عمر فاروق نے کہا جتنا میں کہتا ہوں اتنا کرو اس آدمی کا نام ڈائری پہ نوٹ کر لو کہمیر المن ٹھیک ہے میں نے ڈائری پہ نوٹ کر لیا لیکن میرا دل یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ آدمی غلط نہیں ہے اور یہ آدمی برابر پہلے آ جانے والا ہے آج کوئی ضرورت مجبوری کے تحت اس کی ایک چھوٹ گئی ہوگی دیر ہو گئی ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم جو کہہ رہے ہو یہ صحیح ہو اس لیے میں نے کہا کل بھی دیکھنا پرسوں بھی دیکھنا میں آج اس کو سزا نہیں دے رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہو سکتا ہے لیکن میرے ان نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خدبہ دیتے ہوئے یہ الفاظ سنے کہ منافق کے اوپر عشاء کی اور فجر کی نماز بوجھل جھل ہوتی ہے بھاری ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ان دونوں نمازوں میں سستی کرتا ہے میرا فی اندر سے یہ سوچ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے آج ہی اس کے دل کے اندر منافقت پیدا کر دی ہو اگر اس کے دل میں منافقت آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا پرسوں بھی دیر سے آئے گا اگر یہ تین دن تک برابر مسلسل دیر سے آئے گا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقوں کو دی جاتی تھی میں اس کو بھی وہی سزا دوں گا بہت آسان ہے محمد اسلام محمد اکرم یہ نام رکھ کے کہہ دینا ایک وقت کی اور اس واقعے کو علامہ ابن قیم نے زاد الماعت کے اندر بھی نقل کیا ہے اٹھا کر دیکھ لیجئے گا محاذ فضائل عمر کی جہاں بحث آئی ہے اس میں یہ واقعہ بھی نقل کر دیا گیا ہے اللہ ابن قیم جیسا محقق کے انسان کے قلم سے یہ واقعہ نقل کیا زاد الماعت کے اندر آپ اندازہ لگائی ایک, ایک وقت کی نماز وہ بھی فجر کی اور فجر کی نماز بھی پوری نہیں چھوٹی تھی جماعت کے ساتھ بلکہ ایک رکات فوت ہوئی تھی اور ایک رکات مل گئی ایک رکعت مل گئی لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق نے کہا اس آدمی کا نام نوٹ کر لو ڈائری پر آج جو جمعہ جمعہ مسجد میں جاتے ہیں اگر حضرت عمر آج ہوتے تو کیا حال ہوتا۔ بھائی, بھائی یہ تو بہت آسان ہے کہ یہ فلاں ہے یہ مسلمان یہ فلاں حضرت عمر فاروق سے دیکھیے وہ الفاظ محتما مالک کے اندر آئے ہیں جب ابو لولو نے پھٹ گیا اور اسی حالت میں آپ بے ہوش ہو گئے جب پانی کے چھیٹے وغیرہ مارے گئے تو آپ کو ہوش آیا طبیبوں نے دودھ پلانے کا حکم دیا جب دودھ پلایا گیا حضرت عمر فاروق کو تو دودھ منہ سے پی رہے تھے اور پیٹ کے راستے سے وہ دودھ باہر آ رہا تھا شہد رہے تھے کے راستے سے باہر نکل رہا تھا پانی پی رہے تھے کے راستے سے باہر نکل رہا تھا جب حالت لوگوں نے دیکھی تو کسی نے کہا امیر المومنین آپ کی فجر کی نماز ابھی پوری نہیں ہوئی آپ پہلی لقات میں تھے اور بے ہوش ہو کے گر گئے آپ لیٹ کر اشارے سے نماز ادا کر لیجئے امیر المومنین اٹھے وضو بنایا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی جب دو رکعت نماز پڑھ چکے لوگوں نے کہا اس حال میں بیٹھ کے بھی تو نماز پڑھ سکتے تھے فرمایا ہاں میرے لیے بیٹھ کر لیٹ کر اشارے سے پڑھنا جائز ہے اس لیے کہ میرے پیٹ پھٹ چکا ہے اور میرا کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہے لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو یہ میں نے نبیا کرم کے زبان سے سنا ہے اور میں نے نبیا کرم کو دیکھا ہے جب تک آپ اپنے مرض الموت کے اندر مبتلا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رہی اپ کھڑے ہو کر ہی پڑھتے رہے اپ بیٹھ کر نہیں پڑے جب جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ رہی تو اپ نے پھر بیٹھ کر بھی امامت کرائی وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جب تک طاقت رہی کھڑے ہو کر پڑھنے کی تب تک اپ نے کھڑے ہو کر پڑھا یہ لوگ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جنہوں نے نمازوں کے اندر بھی کوالٹی اور نکال ہیں فرض نماز کھڑے ہو کر نفل نماز بیٹھ کر یہ کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو آپ کے, کے آئیڈیل کو بدل دینے کا کیا جواب دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی شان میں فرما رہا ہے کہ میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا ما نیلبا میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا اگر وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ بھی تو ہم اس کو سے اللہ کا دایا بایا ہاتھ نہیں اللہ کے دونوں گے ہم اس اپنی طرف سے کچھ بول دیں تو اللہ ان کی گردن بھی کاٹ ڈالے اللہ دل شہر ڈالے یہ سنتوں میں تبدیلی کرنے اور محمد اور, موڈل اور نمونہ بنایا گیا ہے. میرے حضرت عمر فاروق نے اس حال میں نماز پڑھی پھر کسی نے پوچھا جو الفاظ محتمہ مالک کے مسلمان اگر اس حال میں نماز ترک کر دے تو کیا حکم ہے فرمایا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر ہوش ہے تو میں نے یہ نہیں پوچھا یہ پوچھا کہ اگر اس یہ حالت کسی اور کی ہو جائے اور وہ اس حال میں نماز ترک کر دے تو آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا اگر اس کو ہوش ہے پیڑ پھٹ گیا ہے کھانا پانی پیڑ سے نکل رہا ہے اور اس حال میں اگر اس کو ہوش ہے تب بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی اگر ہوش ہونے کے باوجود وہ نماز ترک کر دے تو حضرت عمر اپنا فتبہ دیتے لا حضل لمن ترک سلا اس حال میں نماز چھوڑ دینے والے کا عمر کی نظر میں عمر کی فاروق کی نظر میں اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے لا حضف اسلام کوئی حصہ ہے ہی نہیں اس کا اسلام کے اندر تو موٹے تازے تندرست اور نماز چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ ذرا سوچا لیکن اتنا بھی نہیں کہا کنکری اٹھائی اور پھینکی ان کی طرف مڑکی دیکھا حضرت فاروق نے اشارے سے باہر آؤ اور باہر جیسے وہ دونوں آئے امیر المومنین نے کمر سے کوڑا نکالا کوڑا کوڑا کمر میں باندھے رہتے نکالا اور پیٹنا شروع کر دیا وہ کہنے لگے امیر المینین آپ مجھے مار رہے ہیں میری غلطی کیا ہے امیر المین کہتے ہیں پہلے پیڑ لینے تو غلطی بات نہیں بتاؤں گا پہلے پیٹ لینے تو غلطی بات نہیں بتاؤں گا وہ پیڑتے جا رہے ہیں وہ کہہ ارے امیر المین میں مسجد میں بیٹھا ہوں آپ مارتے چلے جا رہے ہیں بات کیا ہے کیوں مار رہے ہیں؟ مارتے چلے جا رہے ہیں کہا امیر المومنی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بتائیے میں یہاں گھر رہنے والا نہیں ہوں میں ملک کے سے آیا ہوا ہوں اور میں یہاں کے اصول اس ضابطے کو جانتا نہیں ہوں وہ میرے فاروک نے کہا کہاں سے آئے ہو تائب سے کوڑا روک لیا اور کوڑا روک کر کیا کہا اللہ کی قسم اگر تم دونوں ملک کے تائف سے آئے ہوئے نہ ہوتے شہر تائف سے اور پردیسی نہ ہوتے تو آج میں اتنا پیٹتا تم کو اتنا پیٹتا کہ جب تک تمہاری چمڑی نہیں ادھر جاتی میرا کوڑا نہیں روکتا. کاروباری بات کرنے پر پردیشیوں کو بھی نہیں چھوڑا ان کو دیکھا تو اتنا مارتا کہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا یہاں مسجد میں آپ کے علاقے ہی میں نہیں کوئی بھی مسجد آپ چلے جائیے میں تو ہندوستان کے بہت سی سیار... نئی نئی جگہوں پر بھی جاتا ہوں کوئی مسجدیں آج بچی ہوئی نہیں ہیں ان تمام خرافاتوں سے غیبت سے چگلوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے بات آگے میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کا وہ انداز دیکھیے کیا کہا, کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس کی کبھی نماز نہیں چھوٹی آج مجبوری میں دیر ہو گئی ہوگی اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج ہی اس کے دل کے اندر منافقت نہ آ گئی ہو یہ ایک, ایک, ایک فکر ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے انسان کو اس کی فکر کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے آپ دیکھ لیجئے طوائف کا کام کیا ہے پیسہ لینا اور جسم بیچنا ہماری نظر میں کیا ہے بہت گندہ کام ہے ہماری سوچ کیا ہے کتنا گندا کام کرتی ہے لیکن اس طوائب کی سوچ کیا ہے گندہ کام تھوڑی ہے یہ تو ہمارا دندا ہے سوچ اس کی فکر یہ ہے کہ یہ چیز ہم روزی روٹی کمانے کے لیے اپنا جسم بیچ رہے ہیں اس نے اس کو ایک بجنس سمجھ لیا اس لیے وہ غلط کام کر رہی ہے اور ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ کام غلط ہے کبھی بھی ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو یہ کام نہیں کروائیں گے یہ ہماری سوچ ہے اور یہی سوچ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو طبائفوں کے چکلے پہ نہیں بٹھاتے ہیں یہی سوچ ہمیں مجبور کرتی ہے میرے بھائیوں اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آج کل ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری عورتیں ہمارے بیٹیاں جو لباس پہن رہی ہیں وہ لباس کیسا ہے ہماری سوچ یہ کہتی ہے فیشن ہے لیکن جناب محمد رسول اللہ کی سوچ کیا ہے اور آپ کی حدیث کیا ہے آپ کا فرمان کیا ہے نساؤن... تن عاریاتن مائلاتن و مومیلات ایک ایسا زمانہ ا جائے گا کہ عورتوں کو تم دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی نبی اکرم کی سوچ یہ تھی کہ اپ نے کپڑا پہننے والی عورتوں کو بھی ننگا کہا ہے ہمارے ننگے نہیں جو جتنا کم کپڑا پہنے وہ اتنی اور جو جو باپ جتنا امیر ہوگا ایک پہچان میں اپ کو بتا دے رہا ہوں جو باپ جتنا امیر ہوگا اس کی بیٹی اتنا ہی شارٹ کٹ کپڑا پہنے گی ہے ہماری سوچ کیا فیشن ہے محمد رسول اللہ اللہ وسلم کی حدیث کیا ہے یہی نہیں کپڑا پہنیں گی لیکن تو سوچ ہمیں بدلنا چاہیے اپنی فکر بدلنی چاہیے ہمیں اپنی اور فکر کی ہی کو سب سے پہلے بدلا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے لوگوں تم جب نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو درست کر لو دیکھیے مناسب اور کبھی آپ فرماتے کبھی آپ کندھے سے کاندھا اور ٹکنے سے ٹکنا خود ملا دیتے کبھی آپ صفوں میں گھس جاتے جو آگے ہوتا اس کو پیچھے کرتے جو پیچھے ہوتا اس کو آگے کرتے اور امام محمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے لوگوں صفوں کے اندر ایک انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہ چھوڑو مل کے کھڑے ہو جاؤ اگر ایک انگلی کے برابر بھی جگہ خالی چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر منافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر منافقت پیدا کر دے گا آج ایک مسلمان دوسرے سے جلتا ہے آج ایک مسلمان دوسرے کا حاصل ہے آج ایک مسلمان دوسرے سے کڑا جا رہا ہے کہیں یہ نبی اکرم کی اسی حدیث کا ریزلٹ تو نہیں ہے کہیں یہ وہ جملے تو نہیں ہے کہ اگر تم نمازوں میں الگ رہو گے اور جگہ کو خالی چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں منافکت پیدا کر دے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہم نمازوں کے اندر وہی نمازوں کی درگت بنائے ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آ, آ, آ, آ. کوئی ایک بالشت دور کھڑا ہے کوئی ایک فٹ دور کھڑا ہے جب ایک انگلی کے برابر جگہ کوئی آدمی چھوڑے تو اللہ تعالیٰ منافکت پیدا کر دے یا بالش بالش بھر جو دور کھڑے ہیں ان کا کیا منافکت حسی ہیں آئیے وہ تین چیزیں جو عام طور پہ مشہور ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیے منافقت اور اس پہ کچھ واقعات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ میں ایک آدھ منتر بھی اس پر پڑھ دوں مجھے اجازت اتنی ملنی چاہیے کیونکہ کسی پر تنقید کرنا یہ غلط ہے کسی کو برا بھلا کہنا یہ غلط ہے اگر کسی کو پیار سے سمجھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں غور کیجئے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافی سلاس ایزا حدفا و اخلف و عزا خانہ یہ بخاری کے الفاظ دی. تین چیزیں یہ جس کے اندر پائی جائیں گی وہ مومن نہیں ہوگا بلکہ منافق ہوگا اور امام مسلم یہاں نقل کرتے ہیں کہ آیت المنافی کی سلاس و, و, صلع و زعم زام مسلم ازا حداخلب وہ عزاحت مینا خانہ یعنی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے یہ حدیث مسلم کے اندر بھی ہے لیکن مسلم کے اندر یہ الفاظ کچھ بڑھا دیے گئے ہیں وہ انسام و سلح و یہ تین دل چیزیں دل جس کے اندر پائی جائیں گی تین چیزیں تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا روزے دار ہو وہ انسام کتنا ہی روزہ رکھ لے وسلام <اللہ> کتنا ہی نمازیں پڑھ لے سجدے کرتے کرتے وہ مر ہی کیوں نہ جائے روزہ رکھتے رکھتے اس کی زندگی ختم ہی کیوں نہ ہو جائے وہ زامہ ان مسلم اور وہ اپنے آپ کو یہ خیال ہی کرتا رہے پورے بڑھاپے تک کہ ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے ہم ہی مسلمان ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں یہ خیال ہی کیوں نہ کرے اگر یہ تین چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ مومن نہیں ہے وہ منافق ہے وہ انسام اگرچہ روزہ رکھے وہ سلح اگرچہ نماز پڑھے وہ زامہ ان مسلم اگرچہ وہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں اگرچہ وہ سمجھے کہ میں مومن ہوں لیکن وہ مومن نہیں ہے <تصفح> وہ تین چیزیں کیا ہیں آیت المنافق اذا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ہمارا تو کاروبار بغیر جھوٹ کے چلتا ہی نہیں ہے اذا جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وہ منافق ہے یہ علامت پائی جا رہی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے اللہ کے نبی کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں ہاں مال و دولت کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے اور دین کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے وہ بخالت کر سکتا ہے کنجوسی کر سکتا کوئی بڑی بات نہیں بخیل ہو سکتا ہے کہا اللہ کے نبی کیا کوئی بزدل بھی ہو سکتا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میدان جنگ میں لڑ رہا ہے لڑتے لڑتے بھاگ بھی سکتا ہے بج دل بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی میں مر جاؤں گا جان اس کو زیادہ پیاری بھی ہو سکتی ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ بھی سکتا ہے پوچھنے والے نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا جواب دیا تین مرتبہ قسم کھائی تین مرتبہ فرمایا مومن بج دل ہو سکتا ہے مومن بخیل ہو سکتا ہے پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے فرمایا اللہ کی قسم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی پوج دل آ سکتی ہے بخالت آ سکتی ہے لیکن جھوٹ جو بولے وہ مومن کی شان نہیں لعنت اللہ الکا جی بھی جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لانت مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ واقعہ اٹھاؤ کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول چار گناہ میرے اندر پائے جاتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کے کہنے سے میں ایک گنا چھوڑ سکتا ہوں ایک غلط کام چھوڑ سکتا ہوں آپ نے کہا پہلے تو یہ بتا کہ چار برائیاں تیرے اندر کون سی پائی جاتی ہیں کہنے لگا اللہ کے نبی میں شراب پیتا ہوں دوسری برائی میرے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ میں چوری کرتا ہوں تیسری برائی میرے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ میں زنا کرتا ہوں اور چوتھی برائی یہ پائی جاتی ہے میرے اندر کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یہ چار برائیاں ہیں لیکن نیا نیا میں بدلا ہوں ابھی ساری برائیاں ایک دم نہیں چھوڑ سکتا اے آپ مجھے بتائیے آپ کے کہنے سے ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں آپ <تصفح> نے سوچا تھوڑی دیر سوچا کہ اس کو کون سی برائی کہیں آپ نے فوراً تھوڑی دیر کے بعد کہا اچھا ایک کام کرو تم جھوٹ چھوڑ ایسے دیکھتا ہے ہوئے کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ کو بڑا عقلمند سمجھتا تھا آپ مجھ سے شراب چھوڑنے کے لیے کہتے تو میرے لیے مشکل ہوتا ارے آسانی سے لوگ کھینیوں بیڑی نہیں چھوڑ پاتے ہیں شراب کہاں سے چھوڑتے ہوتا ہے روزے کے رمضان کے مہینے میں تو اگر مغرب روزہ افطار کے بعد ابھی مسجد میں بھاگا اگر امام صاحب نے کہیں مسجد میں تھوڑی سی لمبی صورت پڑھانا شروع کر دی تو یہ گالی دیتا ہوگا اندر ہی اندر کمی نے ابھی افطار کر کے آیا ہوں اور یہ جو ہے تو لمبی لمبی صورتیں پڑھا رہا ہے اور مجھے جلدی سلام پھیر کے سلام پھیر میں باہر جاؤں سورے دخان کی تلاوت کرنا ہے مجھے دہان دھویں کو کہتے ہیں اربی میں ارے جلدی کر مجھے بیڑی پینا سگریٹ پینا تو اگر لمبی کو ہی قرد کر دے تو یہ اندر ہی اندر سلکتا ہوگا کمی نہ یہ کیا کر رہا لمبی صورت پڑھانے کی کیا ضرورت ہے مغرب کے اندر اور کچھ تو ایسے ہوتے بھی ہوں گے جو کہہ بھی دیتے ہوں گے مولوی صاحب مغرب کی نماز پیٹ بھرا رہتا ہے اتنا لمبا روپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ کھایا ہوا باہر نکلنے یہ نہیں کہتا ہے کہ بیڑی پینا سگریٹ پینا بہت سے مولویوں کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں بیڑی نہیں چھوٹ سکتی شراب اگر آپ شراب چھوڑنے کے لیے کہتے تو کچھ مشکل ہوتا میرے لیے, زنا چھوڑنے کے لیے کہتے تو مشکل ہوتا میرے لیے آپ نے جھوٹ کہا آپ نے کہا تم جھوٹ ہی چھوڑ کہنے لگا اللہ رسول ہاتھ بڑھائیے ہاتھ یہ تھا یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیے آپ نے ہاتھ بڑھایا اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر مان کر کہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کرتا ہوں آپ سے جائیے میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا گیا کہتا چلے جھوٹ ہی تو چھوڑنے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے نہیں بولیں گے رات کی تاری ہے شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے ڈھکن کھول کے پھینکتا ہے شراب کو منہ سے لگاتا ہے اور جیسی لگایا واپس کر کے کہتا ہوں کہیں اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے سوال کر لیا کل کہ شراب پی تھی یا نہیں پی تھی اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ پی تھی تو اگر کوئی مجرم خود اپنے جرم کو قبول کر لے تو پھر تو کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں شراب میں نے نہیں پی تھی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا اور میں اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر نبی سے یہ بات کر کے آیا ہوں کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیا کروں پیتا ہوں تو کوڑے لگائے جائیں گے نہیں پیتا ہوں تو جھوٹ نہیں پیتا ہوں تو چلیے کوئی بات نہیں لیکن اگر پینے کے بعد کہتا ہوں کہ نہیں پیئے تو جھوٹ ہو جائے گا اس نے کہا چلو چھوڑ دیتا ہوں شراب چھوڑ دیا زنا کے قریب کیا